لا ما الله لا اله الا الله وحده لا شريك له ما شاء الله محمد نبي الله هو رسوله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تسمى بحبل الله اذا منه ولاك الطرق الله العظيم محترم بھائی اور دوستو دوستوں ایکت میں نے پڑھ لی اس نے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیے اللہ کی رسی کیا چیز ہے جی اللہ تعالیٰ کی رسی شریعت متحرہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناز کی شریعت ہے جو وسیعت قرآن و حدیث اور فکا ہمارے پاس موجود ہے اس کو جتنا مت مکمل طور پر تھامے گی اتنا ہی اس کے اندر اتفاق اتحاد پیدا ہوگا اور جتنا جتنا سر دوری ہوتی جائے گی اتنا اتنا ہی آپس میں قبر کا اور اختلاف بڑھتا جائے گی نقص پہلے دین میں آتا ہے پھر ہماری دنیا خراب ہوتی ہے تو دنیا کے منہ کا اثر دین پر پڑ دنیا کا اثر دین پر نہیں پڑتا طبقے نے سب سے دین کو پھیلایا ہے سب سے دین کی خدمت کی ہے وہ انتائی غربت اور سرت کے حال میں رہا ہے ہماری دفعہ مفید عابین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ میں سنایا ہم نے فرمایا کہ مصر گئے تھے ہم تبلیغ کے سلسلے میں زبان مسئلوں میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی تو ایک کاسوں پر سے علاقے میں غریب سے علاقے میں ایک ہوٹل میں کم قیمت والی رہائش ہم نے لیس پہ رہنا شروع کیا اور وہاں سے نکل کر لوگوں سے ملنا شروع کیا کچھ لوگ آئے کرام وغیرہ پہنچے ہوئے آئے تو انہوں نے بات کی سنی پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی بات کیسے یہاں اثر کرے گی کیسے پہنچے گی جب کہ آپ اس قسم پر ہوٹل میں بیٹھ پڑے ہوئے ہیں اور اس دور دراز جگہ پر آپ کو ہوٹل کا نام لیا فلاں ہوٹل میں ہونا چاہیے تھا فلاں ہوٹل میں ہونا چاہیے تھا بڑے بڑے آدمی کے نام لیا فلاں سے ملنا چاہیے تھا فلاں سے بلنا چاہیے تھا راج سنگھ کی بات کیسے جواب دینا کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے اور ہم آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسے اگلے آدمی کا دل بند ہو جاتا ہے اگر آپ کی بات اگر صحیح بھی ہو تو کشمتا نہیں ہے اگر سنیں تو اس کو مانتا نہیں تو اس کا دل آپ نے بند کر یہ بات سے اسے بات کرتے ہوئے من کی ترسیب اختیار کی اس کا دل بند ہو گیا اب آپ کی بات سننے کو تیار نہیں سن لے تو ماننے کو تیار نہیں تحم سے یہ نہیں کہا کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں. ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں سے کہا کہ اس طرح یہ اس طرح ہوا کہ ہم حج پر تھے اور حال کے دنوں میں ہم نے سعودی کی لائبریریوں میں جا کر کتابیں نکال کر مطالعہ کیا اور اس بات کو دیکھنا چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کیسے پھیلایا ہے اور کن لوگوں نے اس کو وہ لیا ہے تھوڑا سا ابتدائی مکی زندگی کے نقشہ میں کھینچا اور ان کے سامنے وہ ترتیب رکھی کس قسم پورسی میں اور بیچارگی اور پیسگی کے حالات میں کام شروع ہوا اور کیسے قسم پورس لوگوں نے غلاموں نے مزدوروں نے داری اور معاشرے کے گرے پڑے لوگوں نے دیا اس کو اور اس اور یہاں تک کہ آ وہ آلات ہوئے کہ بادشاہ اور سرمرواؤں کو آ کر سرج گانے پڑے وہ اتنا سامنے کھا ہوئے نا جو دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جک گئے ان کے اٹنا غلاموں میں شامل ہوئے یہ سارے انیال مسلح کا طریقہ رہا ہے اور ان کا وتیرہ رہا ہے اکاس اور برسی کے حالات میں چلے ہیں اور بے چارہ پیسہ لوگوں ان کا ساتھ دیا گاؤں کے جو آدمی مالدار ہوتا ہے جو اس باپ والا ہوتا ہے جو ایسیت والا ہوتا ہے تو اس کے آگے بہت پردے ہوتے ہیں نئی چیز کو لینے میں حق کو سمجھنے میں اس کے آگے بڑے پردے ہوتے ہیں گاؤں اپنے حالیہ مست ہوتا ہے, تو ہوتا ہے۔ تو جو آدمی بیچار کی بیسرکی کی حالت میں ہو اس کا دین صاف ہوتا ہے اور دوسرا کے کی, کی تلاش میں بھی ہوتا ہے اور یہ امیال ہے مسلاظم کی شان ہوتی ہے کہ جانور کے پاس اگر سرداران اور بادشاہ فرما روایان آئے اور ان کی پوچھ گچھ ہو ان کی آوبت ہو جیسے اگر غرباب و حقین اور غیر بے شان آئے تو ان کبھی ان کو بھی نگلیکٹ نہیں کیا جاتا ان کو بھی وسیعت انسان کے ایسے ہی اعزاز دیا جاتا ہے جیسے کہ خان کے اعزاز موسی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ان کے علماء نے ہماری بات سنی ہے علماء علما سمجھدار علمات ان کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے بڑے مثبت طریقے سے اور بڑے خوبصورت طریقے سے ہمارے سوال کا جواب بھی کر دیا اور ہم پر حق بھی واضح کر دیا سر سرمیال عمدہ صلی اللہ علیہ السلام فوجی عادلے اور مال و دولت اور فرما فرمارویاں لے کر نہیں آتے اور جب ہم صاحب کو بادشاہ ملی بھی ہیں تو وہ بھی نبوت کے بعد ملی ہوئی ہیں انہیں کے بادشاہ تھے اور نبوت کا اعلان کر دیا ایسا نہیں ہے نبوت کا اعلان تو وہی بےچارہ بیاس حالت میں ہوا ہوا ہے داود علاسام کا واقعہ ہے یہ جادوت رحمتہ اللہ, اللہ علیہ کے لشکر کے ایک عام خوجی تھے بل اسرائیل کو بڑے تکلیف میں تھے ان کی مخالف قوموں کی ربرست گھومتے تھیں ان کو مار رہے تھے پٹائی کر رہے تھے انہوں نے سوال کیا کہ یا اللہ تو ہم نے بھی ایک بادشاہ مبوس فرما ماں ہم بھی ایک بادشاہ تھے تاکہ ہم ان کے ساتھ لڑیں اور اپنے مفادات کو سنبھالیں اور ان سے بدلہ لیں تو, تو بارہ طالیٰ نے کہا کہ تعلق جو ہے تو یہ تمہارے بادشاہ ہوں گے تو بن اسرائیل جو تو وہ تو قومیت پرستی کے جذبات والے ہے نے کہا غریب آدمی ہے ہمارے بادشاہ کا اور اس کے پاس مال نہیں ہے پانچ تو بادشاہ بنا دیے گا قلم یوتھ کہ اس کو مالی اوسط نہیں دی گئی سا تم المال اس کو مالی وسعت نہیں دی گئی اور اس کو, اس کو کیا بنا دیا گیا تو اللہ تبارک جواب آیا ہوا ہو بس علم و جسم جو علمی اور جسمانی اقتدار میں تم سے بڑھ کرے لیکن مالدار آدمی کو لا کر بیٹھا دیا جائے وہ کامیاب بادشاہ ہو جائے گا خوبصورت آدمی کو لا کر بٹھا دی جائے وہ کامیاب اچھا ہو جائے گا اس میں تو عام امور میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے چاہے جسمانی طور پر وہ آدمی درست ہو اور عالمی طور پر درست ہو تو وہ کامیاب ہوتا ہے تم اسرائیل کو بتایا کہ تم میں سے جسمانی اور علمی علمیت اس کی اچھی ہے اسی لیے اللہ سے بارے بنانے کا جب جالو کے مقابلے میں سفر آئے ہوئے اس میں یاد کا جب اعلان ہوا تو سب لوگ جمع ہو گئے جذبہ شہر جذبات میں آ کر شوق میں آ کر پورا ایک ہزار کا لشکر جمع ہو گیا باقی تو شوق اور جذبات والے ہی تھے برداشت ساتھ والے تو نہیں تھے شوق اور جذبات اور برداشت ساتھ والے سب میں نہیں ہوتا ہے نکال جو لایا شاہ رخ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے آ کر ان اللہ علی کو منا کیس جو پانی کی ندی آئی یہ بد اللہ طلّہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے کیس میں سے پانی نہیں پینا ہے پانی نہیں پینا ہے اور اس کو بہت پیاس لگ گئی بہت اگر بے بس ہو رہا ہے ایک چلو پیے کیا وہ نشور سوچا کہ یہ کیا بات ہے پانی نہ پیو ایک چلو پیو ہم کو المامہ آپ ادھر بتوجی ہمیں انگاہ کہ کے ایک چلو پیو پانی نہیں پیو یہ عجیب بات مائش ہے یہ ابھی امیر صاحب ہے ابھی عجیب لشکر ہے تو آج سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا آج تین سو تیرہ نے یا تو ان کو خوب مان کر پانی نہیں پیا یا بہت تکلیف سے چلو بعد نے پی لیا تو یہ یہاں کا اصول ہے بھی چلتا ہے اس کے بدل میں تھکاوٹ کی رسوتے پیدا ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر پٹوں میں رگوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں جب پانی پی لے سارے بدن سے دھل دھلا کر وہ دماغ کی طرف آتی ہیں پھر نیند خمار سستی تاری ہو جاتی ہے آپ تین سو تیرہ کلاوا باقی جو چھ سو اور ستاسی آدمی تھے وہ بہت جلوس میں نے کہا کہ ہمارے اندر جو ہے تو جال کے ساتھ مقابلہ کرنے کی لڑنے کی طاقت نہیں ہے ان کو بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ ان میں سے احساس اور دوسری بات کیا کہی تھی برداشت اور احساس والے اور نرم ضبط والے وہ نکالے جائیں اور میں شوق سے اور جوش سے آئے ہوئے جو ہے ان کو فارغ کر دیا جائے کیونکہ انہیں میدان میں جمنا نہیں ہے دس آدمی کھڑے ہوں میدان میں اور جمے نہیں بھاگنا شروع کر دیں تو ان سے وہ تین آدمی کامیاب ہوتے ہیں تو جو جم رہے لشکر کو لگا کر مقابلے میں کھڑا کیا گیا جادو کے جادو سر سے لے کر پاؤں تک لو ہے لو ہے سر پر خوت مانا گیا ایک لو ہے کیسے آ کر سے چہرے پر بھی سلوار نہیں مری جا سکتی ساری چیزیں آپ تعلیم اللہ علیہ نے کہا اپنے ایک لشکری کو کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ لاحود السلام کے والد صاحب سے کہا کہ اپنے بیٹوں کو پیش کرو انہوں نے پیش کیا ایک بیٹا جو بڑا مضبوط بڑا اچھے قد والا جسم والا اور نے کہا یہ نہیں دوسرا دوسرا زیادہ مضبوط پیش کیا اور نکاح اتنا یہ بھی نہیں اور آپ کا کو کون سا بیٹا ہے تو نے نکالا ایک بیٹے کو اپنے قبض کا اتنا بڑا نہیں تھا بدن بھی اتنا مضبوط اتنا پہلوان نہیں تھا آنے کہا یہ ہے یہ انسان جو ہے وہ بدن جسم ہڈی گوشت پوش نہیں ہے انسان باطن کو عزم اور رضے کا نام ہے کتنا جمنے والا ہے کتنا حوصلے والا ہے کتنی جرت والا ہے کتنی برداشت ہو رہا ہے میں نے کہا ہی ہے یہ کو میں لایا گیا جالوس کے داودر صاحب کی مچھ تھی گوفیا سے پتھر پھینکنے کی یہ اب سارے شہری زندگی والے ہو گئے آپ لوگوں نے مجھے نام بھی نہیں سناؤں گا بناتے ہیں رسی کی ایک چیز بناتے پتھر ڈالتے ہیں مارتے ہیں مائر آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نشانہ مارتے ہیں تو کو کے مقابلے میں آئے تو اس نے کہا یہ یاد کہ خالی یاد نہ تلوار ہے نہ برس ہے نہ کرے گا یہ کیا رسی میں پتھر لیے اس کو گھمایا گھمایا جا ایک, ایک میں ہی ڈیر کر کے رکھ دیا تعلق رحمتہ اللہ کو منتخب کر لیا اپنی بیٹی کا رشتہ دیا نے اور اللہ نے کو نبوت دی علم دیا نبوت دی اور اس کے بعد اللہ تبارک نے سلطنت اور مغل کر دیا تھا فرمائی لیکن یہ طریقہ کار رہا ہے کہ نبوت فقر و فاکہ تندرستی اس حال میں ہوتی رہی ہے سلطنت بعد میں اور خود دودھ الزام کے طریقہ کار کے بحث بدل کر شہر میں کے لوگ سے تھے دال و میں اس پر جاتے تھے اور آنے والے آدمی سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کا بادشاہ کیسے ہے بعض لوگ جو آدمی ملتے ہیں بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا بادشاہ ہے انصاف والا ہے عدل والا ہے امن و امان ہے خاصگی ہے انصاف ہے ساری چیزیں موجود ہیں تو ایک دن اللہ تعارک تعلق نے ایک فرشتے کو بھیجا منہ ملا تو انہوں نے کہا آپ کا بادشاہ کیسا آدمی بادشاہ تو بہت اچھا آدمی ہے لیکن ایک بات اس میں ہے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ بیت المال سے تنخواہ لیتا ہے بہت دن آیا انہوں نے بیت المالوں کو بتایا کہ آئندہ اس کے بعد ہماری تنخواہ بیت المال سے بند ہو گئی آپ کیا کریں کھائیں کہاں سے انہوں نے لوے سے ذرہ بنانے کا کام شروع کیا مملکت کو چلانا تھا جن کی دعوت دینی تھی لوگ کے فیصلے کرنے تھے تو اللہ تبارک نے فضل فرمایا اور انہوں نے انہیں موجود آتا فرمایا کہ جو ان کے ہاتھ میں لو آتا تھا تو نرم ہو جاتا تھا اس کو ہاتھ سے کھینچتے تھے جیسے موم کو کھینچ رہے ہوں کڑ بنا کر انتہائی نفیس ذرا بنا بناتے تھے اس کو بیچ کر اس پر جو پیسے ہوتے تھے سے اپنا گھر والوں کا کھانا کپڑا وغیرہ یہ اس سے کرتے تھے اور کہ ساری رات یہ چوبیس گھنٹوں میں آل داؤد میں سے کوئی نہ کوئی آدمی فراض پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نفل عبادت میں کھڑا ہوتا تھا اور مشغول ہوتا تھا فیس والوں کو شکر ہوا شکر کے مجھے بات محسوس ہوئے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب کوئی نہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی حضور نفل عبادت میں کھڑا نہ ہو تو اللہ تو بار تعالیٰ سے بات کے ساتھ لینا چاہیے کہ یہ ہماری توفیق سے ہم نے فضل کیا ہوا ہے تبادل ہوئے ہوئے کہ ان کی بات کا وقت ہوا اب تو اس میں گھس آیا دو آدمی اندر گھس آئے وہ جلدی جلدی گا کس طرح میرے اور میرے بھائی کے درمیان کیسے میری ایک دبی ہے سو دبیا ہے وہ سے لینا چاہتا ہے ہمارے درمیان خیلسہ پر میں ہے <تصفح> <موازش DP> بول سکتا جو سے بیان مکمل کیا ظلم قل... ہوا اتنی بات کہنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے احتاب آیا کہ ایک فریق کی بات کو سن کر اس کے مقابل کی بات سنے بغیر اس کو صفائی کا موقع دیے بغیر آپ نے اپنا بیان کیوں دے دیا جج نے بھیا کیوں دے دیا ایک آدمی آ کر آپ کے پاس دعویٰ کیا تھا کہ میرے بھائی کی رنانوے دنیا ہیں اور میری ایک دمیا ہے وہ بھی اسے چیننا چاہتے ہیں زور سے کیوں زوراور ہے بات سنی بھی ہے اب چاہیے تھا کہ فری کے مخالف کو لوٹ نہیں جاتا اور کہا جاتا کہ وہاں کر اپنا بیان دے اس بھائی کا موقع تھا جب بیان دیتا پھر جو ہے تو اس پر کوئی رائے دی جاتی اور آپ نے جائے تو ان کو دوسرے پر آج سے پوچھے بغیر رائے دے دیجئے یا یاد داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین میں آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کریں اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کا فیصلہ کریں مانگی والے صاحب نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا کا تیرے سامنے ایک آدمی سے حال میں آئے تو اس کی دو آنکھیں نکالی ہوئی ہوں اس وقت تک فیصلہ نہ دینا جب تک فریق کے مخالف کو کی بات سن نہ لو فریق مخالف کو دیکھ نہ لو ہو سکتا ہے چار آنکھیں نکال کے آئے وہ آج کل بہت کمزوری ہے محکموں میں اور افسروں کی پہلے تو ہم کان کے کچے ہوتے ہیں جو آدمی آ کر گن گن گن گن شکایتیں لگا رہا ہوں باتیں کہہ رہا ہوں بیوقوف آدمی اسی کے بات پر کان بھرے ہوئے ہوتا ہے اور اسی کو سن سن کر اپنے فائدوں کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے اور فائدے کر رہا ہوتا ہے یہ بے بیوقوفی کی آلہ علامت ہوتی ہے فیصلہ نہیں لیا کوئی فیصلہ نہیں دیا ایک جملہ کہہ دیا جس سے کہ ایک آدمی کے کچھ فیور کے کچھ اس کے حق میں بات جا رہی تھی اتنے کو بھی نا پسند کیا گیا کہ ایک آدمی اور جج اگر ایک آدمی کو کھڑا رکھے گا ہے ایک کو بٹھائے گا تو یہ ظلم ہے ایک سے مسکرا کر بات کرے گا دوسرے سے خشونت سے بات کرے گا اسے سے یہ ظلم ہے ایک کو جو ہے تو جنابی عالی ہو والا کہہ کر بات کر رہا ہے تو دوسرے وہ کہتا ہے تو ہی کیا کہہ رہا ہے یہ ظلم ہو اور لحاظ سے برابری کرے تو اتنی سی بات پر اتنا پتاب آ گیا کہ آپ کو تم نے خلیفہ بنایا ہے آپ فائدہ لفظ کی پیر بھی نہیں کریں گے اور حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے قرآن پاک کے قسم کی برباد کرتے ہوئے قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ یہ صرف یہ قصے سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان میں عبرت اللہ آگر و دانے جو سمجھ اور فیم والوں کے لیے بڑی عبرت ہے اور بڑی نصیحت ہے اس کو دیکھ کر اس کی روشنی میں زندگی میں اپنا راستہ متعین کرو گے اور یہ متعین کرو گے کیسے چلیں گے کیسے وقت گزاریں گے کیسے اپنے آپ کو استعمال کرنا قرآن پاک کا نظریہ جو تاریخ کا ہے وہ نظریہ ہے تاریخ نویسی احوال و واقعات پہ بیان کرنا نہیں ہے بلکہ احوال و واقعات سے نتائج کو لینے کا اور اس کی زندگی کے بارے میں رہنمائی اور زندگی کے مصول متعین کرنے کا ہے اس لیے قرآن پاک کے واقعات جو ہیں وہ میال مستان کی انتہائی مختصر ہیں اور صرف جس طرح کے خاکہ کہتے ہیں کہانی کا نا کہ اس خاکہ سے مکمل کہانی بناؤ خاکہ تو اس میں لیا ہوا ہے کہانی کا باقی تفصیلات نہیں دی ہوئی ہیں کہ اس کو اگر دو خاکے کے دو جملوں کے درمیان تفصیلی واقعات ہے اس کو آپ خود بیان کر سکتے ہیں ارتقم ہے قرآن پاک دو الف جملے کھا کے ہیں درمیان میں تفصیلی واقعات ہیں وہ خدا آج بیان کر دیتے ہیں خود کے سامنے آ جاتے ہیں مخلاذ کے طور پر فرمایا گیا کہ ہم نے سے بیان کیے ہیں کہ اس میاض کے پاس حق بات کی نصیحت آئے آج اس سے نصیحت لیں آپ اور اس سے اپنی زندگی کے بارے میں عام فیصلے اور عام راہیں راہ راہ متعین کریں اب اللہ کسو علیہ امبائے رسول امبا رسول مان اصل تو بھی فوادت و اجاک اب الحق یا چھوٹ گیا مجھ سے کہ ہم جو خبریں امبیال احملا کی آپ سناتے ہیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کا دل مضبوط ہو جیسے حالات آپ پر آئے ہوئے ہیں ایسے حالات آپ سے پہلے امبیال احمد پر بھی آئے ہیں کیا ایک طرف حکومتے ہیں مال و دولت ہے چیزیں ہیں اسلحے ہیں اور وہ آپ کو دبانا چاہتے ہیں آپ کو مٹانا چاہتے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں تو آپ کو بھی حکومت اسلح و دولت چیزیں حاصل ہو رہی ہیں آپ ان کے خلاف ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں آپ کا ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا کہ یہ بھی بربی آلات گزرے ہیں پھر جب وہ جمے ہیں انہوں نے ہمت کی ہے اور کوشش کی ہے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے جب ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے تو کیسے ہم نے ان کو کامیاب کیا ہے تو نتائج احوال واقعات کے نتائج لا کر بیان کیے گئے ہیں تاکہ حق والوں کو پتہ چلے کہ حق کی ترتیب یہ ہے حق والوں کی کامیابی ایسے ہوتی ہے تو ان پر جب سخت چلاتا ہے تو کیا کریں گے سکافر کے کا ساتھ دیں تمہارا دلدی مل رہا ہے مل رہا ساری چیزیں مل رہی ہیں اور حق کے ساتھ دیں تو مشکلات ہی مشکلات آ رہی ہیں اب جب مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آدمی تو تب اصل کو حیران کرنے والے دائج ہاتھ آتے ہیں اور جو آدمی مشکلات کے آگے کے ڈال دیتا ہے تو یہ تو کوئی کی کوئی کارنامہ نہیں کر سکتا نہیں ہمارے کالج میں کچھ طلبا نے بہرہ روحی کی بڑی تو ساتھ کے نے میٹنگ کی تو کہہ رہا ہے کہ بڑی دشمنی ہو جائے گی ہم پھر کیا کریں گے دشمنی کو کیسے کریں گے یا اللہ رہا آپ کی حق کو دشمنی کے خوف سے اتنی بڑی حسین لوگ مالدار لوگ وہ نے چھوڑ رہے ہیں تو سخت باتیں تو ان میں نے سنائی میں نے کہا اگر آپ دشمنی نہیں کر سکتے دشمنی مجھے کہہ دے کو چھوڑ چلی 40 سالہ پشاور کے قیام میں جو ہے تو جم نے کتل دہ دا مفردان دار بے باڑے باڑی, باڑی دار اندازہ دا کھڑی جی تو بارے بھی میں دل مضبوط ہوئے صاحب کھڑا ہوا اس سے تقریر کی تقریب اس کی مجھے پسند آئی اور سے میں کہا کہ the courage, not the ریکارڈ which is rewarded حوصلہ اور بردانگی اور ضرورت مند کی ضرورت ہوتی ہے جس کا معاوضہ ملتا ہے نہ کہ بزنی کارنامہ وہ کرتا ہے جو مشکلات اور تکالیف کا سامنے ڈٹ کر کھڑو اور جو تکاری مشکلات اور ذرا بھب کا آیا ذرا کسی نے پیر دبائے اور جا کے ہتھیار ڈال دیے اور دم دبا جی کتے جب لڑتے ہیں نا لوگ لڑتے ہیں تو دماشے والے حلال ہو جاتے ہیں کہ چھوڑ دیا روز چل پڑا یہ کس بات کرتا ہے جب مخالف کا گدہ جب اچھا وہ نا تو اپنی دم کو پیچھے کی جگہ جو ہے نا اس میں دونوں ٹانگوں تا... کے تا... درمیان کر لیتے ہیں ہاں دادا بس ماں کیا میں نے شکست کھا لیے اب عبداللہ کو سر اٹھا کر تھے اس کو پھر وہ خود کر دیتے ہیں کیا وہ اس کو دادا ہوتا ہے کس سے اب ہتھیار ڈال یہ جس وقت اسپین کا آخری دن ہے اب وہ یہ عبداللہ عمدہ جو آخری بادشاہ تھا یہ ابھی ہتھیار ڈال رہا تھا عیسائیوں کے آگے عیسائیوں نے مازرا کیا ہوا ہے بیس ہزار اس کا لشکر ہے اور دربار ہے مشروع بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو فوجی اس کے لش والے جرنیل کہتے ہیں کہ ہمیں ہم تھوڑا معاشلے کو سول دینا چاہیے اور ہمیں لڑنا چاہیے اور دشمن جو ہے ماسلہ زیادہ نہیں کر سکتا یہ آ کر بھاگ جائے گا تو کہتے نا نا بڑا کچھ تفون ہو جائے گا نا نا بڑا کچھ تفون ہو جائے گا نا نا یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا بڑا کچھ کیا ساری عمر میدان میں آنا گوڑا تلوار لانا اور بادشاہوں نے کیا ہی نہیں نسلی بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو میدان میں گھوڑا دھوا کر تلوار چلا کر پھر پر آتا ہے اور نسلی وہ ہوتا ہے کہ اس کو میرا ملی ہوتی تو نسلی بادشاہ جو ہو جاتے ہیں ان میں دم نہیں ہوتا ہے اور عیسائی ایک بار کوشش کر دیں گے یا اللہ جلدی ہو جلدی فیصلہ کریں جلدی فیصلہ کریں کیوں کیا کر یہ ایک ہفتہ اور ماتے کو ٹول دیتے ہیں تو ہمارے اس مسائل ختم ہو رہے ہیں بس جب ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ان آپ کو بڑا آپ کا خیال کریں گے آپ کی رایا کا مسلمانوں کے ساتھ کا سب کا نے ہم شروع کیا اور تب ہم ختم کرنے کا شروع کیا تب پتہ چلے کہ جب میں لاسٹ نکل رہا تھا تو شادی حوالے کر کے آنکھ نگاہ ڈالی اور آنکھ ہم اس کے آنسو آئے تب میں نے کہا کہ جب جان مردوں کی طرح میدان جنگ میں کھڑے ہو کر لڑے نہیں ہو تب وہ عورتوں اور طرح آنسو بنا بہا ہو ہو جاؤ ضرورت شجاعت بلند حوصلے اور مشکلات کے سامنے کھڑا ہونا مردانوار مقابلہ کرنا یہ لوگ کرنا میں کیا کرتے نہ رے کرنا میں نہیں ہے سکتا میں اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ کی تو بھی کتاب رما ہے